الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنه کم صفہ الم صفح اللہ علم منافقین کی ایک خرابی جو ہے پچھلی عادت نمبر نو میں بیان ہوئی اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالی کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یعنی اپنے تئیں دھوکہ دے رہے ہیں اہل ایمان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں حالانکہ ایمان لائے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مان گئے ہیں رب بھی مان گیا ہے اور اس کے نبی الاسام بھی مان گئے ہیں سیابہ بھی مان گئے ہیں ہمارے جھوٹ کو تو ربط بارے کو اللہ نے فرمایا کہ وہ رب تعالی اور اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے رہے وہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں اس سائے مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دوسری خرابی اور ان کے فریب کو بیان کیا وہ کیا ہے جی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ویدا قیل الحمرۃ الرد اور جب انہیں کہا جائے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو قال و انمانحن مسلح ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں اصلاح کر رہے ہیں منافقین نے کیا کیا تھا رسول اللہ صاحب السلام حق کے لیے غلبۂ دین کے لیے کھڑے ہوئے اقاعل صاحب السلام کے صحابہ بھی حضور کے ساتھ تھے یہ حق کی جماعت ہے اور دوسری طرف ابو جال ہے اور ابو الحب ہے اور یہود نصارہ ہیں تین گروہ یہ ہو گئے اور چوتھا درپردہ منافقین کا تھا یہ سارے کے سارے غلب دین کی تحریک کو دبانا چاہتے تھے اسے مٹانا چاہتے تھے اب یہ منافقین جو ہیں یہ ادھر یہود نصارہ کے ساتھ بنا کے رکھتے ادھر اہل ایمان کے ساتھ جوڑ کے رکھتے ادھر مکے کے مشرقین کے ساتھ بنا کے رکھتے ادھر اہل ایمان کے ساتھ بنا کے رکھتے تاکہ دونوں طرف سے فوائد حاصل ہوتے رہیں اور دونوں طرف سے آنے والی مصیبت جو ہے اس سے بھی بچ جائیں ادھر اہل ایمان جو ہیں وہ اگر ہم پہ حملہ کرنے لگیں گے تو ہم کہیں گے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اگر حملہ کرنے لگیں گے ہم کہیں گے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اگر یہ ادھر حملہ کرنے لگیں گے ہم انہیں کہیں گے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں ہم تو اندر سے پلی دیں ہی آپ جیسے ہیں کہ نہیں سمجھ آیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد فرما رہے ہیں آکیہ سعد والسلام کے جہاد کو محبوب علیہ صدلام کے صحابہ کے جہاد کو رب تبارک مطالعہ نے امن کے قیام کا سبب قرار دیا تلوار اٹھی ہوئی ہے لیکن رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہ امن کے قیام کا سبب ہے تلوار رسول اللہ علیہ السلام کی اور وہ منافقین جو جہاد کو روکنا چاہتے تھے جو غلب دین کی تحریک کو مٹانا چاہتے تھے اسے دبانا چاہتے تھے اور دونوں طرف بنا کے جوڑ کے رکھنا چاہتے تھے رب تبارک وطال نے ان کی اس شرارت کو فساد کہا ہے نہیں سمجھا ہے مسئلہ اب وہ اپنی طرف سے اسے اصلاح کہہ رہے ہیں وہ یہی کہتے ہیں، ہم بنا کے رکھ رہے ہیں مطلب اسالہ چاہ رہے ہیں لیکن رب تبارک اوتال نے ان کی اس جو جسے وہ خود اپنی طرف سے اصلاح کہہ رہے تھے رب تبارک اتار نے اسے فساد کرار دیا نہ یہ فساد ہے آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں اسی خبر میں مبتلا ہیں پرلے درجے احمق اور پاگل ہیں آپ مشرقین سے پوچھتے نا آپ مشرقین جو تھے مکے کے پوجہ کرتے تھے اور ان سے پوچھا جاتا کہ کو کیوں جھوک رہے ہو وہ کیا کہتے تھے کہتے اللہ وہ کہتے تھے ہم تو ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں بتوں کی تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں تاکہ ہم اللہ, اللہ, اللہ کے قریب ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پال بتوں کی پوجا کر کے اور اسی طرح کر کے ہندوستان کے جو ہندو مشرقین پلید جو ہیں ان کا بھی نظریہ یہی ہے وہ کہتے ہیں یہ جو چھوٹی چھوٹی مورتیاں ننگے جڑنگیاں ان کی پوجا ہم اس لیے کرتے تاکہ بھگوان تک پہنچ جائیں تاکہ بھگوان ہم سے راضی ہو جائے ہم, ہم ہماری جو دل کی منشائیں ہیں آرزویں ہیں وہ ہم بھگوان سے نہیں کہہ سکتے وہ ہم یہ ہی کہتے ہیں تو یہ عجیب خط ہے اور اسی طرح کر کے پوری دنیا کے اندر آپ جہاں کہیں بھی نظر دوڑائے آپ کو اس طرح کے خبر میں مبتلا لوگ دکھائی دیں گے جی بظاہر غلط کام کر رہے ہوں گے اپنی طرف سے اسے اصلاح کا نام دیں گے وہ. وہ کہیں گے یہ تو ہم اصلاح کر رہے ہیں لوگوں کو جو آپ فوائد پہنچا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں آپ زیادہ دور نہ جائیں ٹی وی تو چلتا ہوگا نا آپ دیکھتے ہوں گے ڈرامے بنانے والے کیا کہہ رہے ہیں ڈرامے جو بناتے ہیں فلمیں بناتے ہیں اور اس میں جناب لوگوں کی ماؤں بہنوں و بیٹیوں کے اخلاق کو خراب کر رہے ہیں مخرب اخلاق جناب ڈرامے مناظر دکھا کے لوگوں کو اوپر سے وہ نام کیا دے رہے ہیں نام دے رہے ہیں اصلاح کا ہم لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں کس کے ذریعے فلمیں اور ڈراموں کے ذریعے بھائی حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ ارشا فرماتے ہیں کہ جس چیز سے امت کے پہلے حصے کی اصلاحی ہے نا اس کی آخری حصے کی اصلاح بھی اسی چیز سے ہوگی اب بتائیں جی رسول اللہ علیہ السلام نے جس امت کی اصلاح فرمائی یہ امت پوری جوڑ کر کے آکل سعد السلام نے حوالے کی ہے ربت بارک مطالعہ کی بارگاہ میں کھڑی کی ہے تو بتائیں وہ کس چیز سے اصلاح پرائی تھی کس چیز سے انہیں ایمان کو قبول کیا اسلام کو قبول کیا کس چیز سے ان کے اخلاق سیدھے ہوئے تھے وہ مکے کے لوگ وہ عرب کے لوگ آپس میں صرف گھوڑے کو پانی پلانے پر لڑائی کرتے تھے وہ پانی کس نے پہلے پلانا یا میں نے بعد میں پلانا یا اس نے پہلے پلانا ہے اس بات پر جنگیں شروع ہو جاتی کئی کئی سال کئی سو سال تک لڑتے رہتے تھے تو وہ لوگ جو ان کے اخلاق کس چیز سے سیدھے ہوئے ہیں وہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ قبر میں دبا دیتے تھے مار دیتے تھے اپنی بیٹیوں کو وہ اپنی بیٹیوں کو پالنے لگے اپنی بیٹیوں کو اپنی نعمت رفتبارک و تعالیٰ کی رحمت تصور کرنے لگے وہ کس چیز سے تصور کرنے لگے کس چیز نے ان کے اندر یہ اس چیز کو اجاگر کیا کہ بیٹی جو ہے وہ رب تبارک و کی طرف سے رحمت ہوتی ہے یہ زحمت بن کے نہیں آتی بندے کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے اسے خوش ہونا چاہیے موڑی لٹکانا چاہیے کس چیز نے انہیں اس بات پر ابھارا کس چیز نے ان کے اس اتنی بڑی کو خوشخلکی میں بدل دیا وہ صرف اور صرف رب کا قرآن تھا <سرح> بس, بس, بس, بس وہ کہ ڈرامے نہیں <سرح> بھائی جب اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے ذریعے ہو رہی ہے تو آج بھی اصلاح جو ہے وہ قرآن ہی کے ذریعے ہوگی <سرح> جو بندہ یہ چاہتا ہے فلم و ڈراموں کے ذریعے اصلاح ہوگی تو پرلے درجے کے منافق ہے وہ وہ بھی منافق ہے وہ یہی دکھانا چاہتا ہے لوگوں کو جس طرح اس وقت منافقوں نے کی بدماشی تھی اور اس بدماشی کو اسلحہ کا نام دے رہے تھے بتائیں بھائی کتنا بڑا ظلم ہے اور کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھی لوگ جو ہیں وہ نوزار جہاد کو فساد کہتے ہیں جہاد کو فساد کہتے ہیں سے کیا ثابت ہوا ہر دور میں منافقین جو ہے نا وہ ان کی جگہ بدلتی رہے زین ایک ہی ہوتا ہے بولی ایک ہوتی ہے گدھوں کی بولی ایک ہی ہوتی ہے نا جی گدھے جہاں کے بھی ہوں یہ تھوڑا یہاں کا گدھا بولے تو جناب کان پھاڑ دے امریکہ کا گدھا بولے تو جناب وہ کسی میوزک کی آواز آنا شروع ہو جائے یا پھر وہ کسی مقدس آواز آنی شروع ہو جائے ہوتا ہے ایسا گدھے تو سب ہر جگہ ایک جیسے ہوتے ہیں کہیں کہ ہوتے تو یہی حال ان منافقین کا ہے ان کی بولی ایک ہی ہوگی لیکن فرق یہ ہے کہ اس وقت ان منافقین کا پردہ چاک کیسے ری نے قرآن پڑھ کے قرآن بیان کر کے قرآن کی آیات کو نازل کر کے لیکن آج مولوی بیچارے قرآن تو پڑھتے ہیں مینشن نہیں کرتے اور مینشن کرنے بھی نہیں دیتے وہ کرے تو کہتے سیدھی بات اچھی بھلی کر رہا تھا درمیان میں ایسے ہی ان کا نام لے لیا بھائی کیوں قرآن قیم جو جب ہر دور کے منافقین کی اصلاح کرتا ہے ہر دور کے منافقین کا پردہ چاک کرتا ہے تو کیا خیال منافقین ختم ہو گئے نا ختم ہو موجود ہے نا تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب بیان تو کیجیے اس دور کے منافع کو ننگا کیا جائے اور آج کے دور کا آخر سامنے منافق کھڑا ہے اسے کچھ نہ کہا جائے یہ تو انتہائی تکلیف دہ بات ہے بھائی پھر پھر تو ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں قرآن کو سمجھا ہی نہیں دیکھیں جی رب تبارک کو نے ارشا فرمایا جب انہیں کہا جائے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ ہوں تو وہ کہتے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں, اسلاح اسلاح اسلاح کر کر رہے ہیں رب تبارک و رب تبارک و تعالی نے برنا کر دیا ان کے ایب کھول دیئے رب تعالی نے فرمایا میں خبردار محبوب کے صحابہ یہ ذہن میں رکھنا یہی فسادی لوگ ہیں کیا ہیں یہی فسادی ہیں یہی فساد پھیلا رہے ہیں ولا کلّہ یا شورون لیکن ان شعور ہی نہیں رہا اب کیا مطلب ربت بارگ وطار نے ان سے شعور کی نعمت چھین لی ہے اب ان کے پاس عقل نہیں رہا میں عقل ہوتا تو یہ ابیب کریم علیہ السلام کے مقابلے میں آتے عقل ہوتا تو رسول علیہ السلام کو جھوٹ بولتے آ کر اللہ اکبر یار مترم بھائیو یہ جو آیہ مبارکہ پیچھے پڑی ہے نا ہم نے علیمم بما کانو کو دردناک عذاب دیجیے گا ان کے جھوٹے ہونے کی وجہ سے جیسے ہر سچ بولنا بھی جائز نہیں ہے سچ بھی درجات ہیں بعض اوقات سچ بولنا بھی حرام ہوتا ہے انہیں سمجھ آیا سچ بولنا بھی حرام ہوتا ہے بعض اوقات کو یہ وہ کیسے ایسا کیسے ہو کہ بھی سچ بولنا حرام ہو بتائیں بھی چوگلی لگانا حرام ہے یا نہیں تو چوگلی میں تو سچ منتقل کیا جاتا کہ سچ نہیں ہوتا اور غیبت کرنا بھی حرام ہے اس میں بھی سچ ہی منتقل ہو رہا ہے یہ بھی سچ وہ بھی سچ دونوں حرام کبھی سچ بولنا فرض ہوتا ہے کبھی حرام ہوتا ہے کبھی سچ بولنا بندے کو کافر بھی کر دیتا ہے نہیں سمجھ پڑا میرے اکل سکھ کی بارگاہ میں عرض کی حضور وسط سے آتے ہیں ایسے اگر میں کہوں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے اکل سامنے میں جب آئے تو لاہور پڑا کرو اور زبان پڑھنا لانا اسے تو بتائیں جی وہ جو وس سے آتے ہیں شیطان کی طرف سے ایمان کے بارے میں رحمان کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کے بارے میں ان بساوے سے اور زبان پر لائے گا تو فارغ نہیں ہوگا جب تک ذہن میں رہے تو معافی ہے اسے اور وہاں کوشش کرے انہیں دوڑائے اب دفاع کرے اپنے آپ سے ان وسوں کو اگر زبان پر لائے گا تو ایمان سے فارغ ہو جائے گا بھائی ایمان ہی چلا جائے گا اس بندے کا اب ذہن میں رہے کہ سچ جو ہے نا بولنا کبھی حرام ہوتا ہے کبھی کفر ہوتا ہے سچ بولنا اور کبھی فرض ہوتا ہے سچ بولنا یہ نہیں سمجھا مسئلہ ہاں اسی طرح کر کے جھوٹ بولنا جو ہے نا جھوٹ بولنا بھی کبھی حرام ہے کبھی جھوٹ بولنا ضروری ہو جاتا ہے اور جھوٹ بولنے میں سواب ہوتا ہے جھوٹ بولنے میں سواب ہوتا ہے کریما کرے سات سامنے دو بندے آپس میں لڑے ہوئے ہوں تو ایک بندہ ان کو صلح کروانے کے لیے درمیان میں آ جائے وہ اس کو بھی جھوٹ کہہ دے اسے بھی جھوٹ کہہ دے ہے جھوٹ لیکن ہے سباب میں کیونکہ اس سے بہت بڑا مقصد حاصل ہو رہا ہے دو مومن بھائیوں میں سنو کروا رہا ہے وہ جا کے ایک کو کہے یار میں تو اس کے پاس گیا تھا وہ تو تیرے بارے میں بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا وہ کہتا تھا اس پر مجھے غصہ آیا تھا بس میں لڑ پڑا اس کے لیکن بندہ بڑا چنگا ہے دل کا وہ اس طرح کر کے دوسرے کے پاس جائے دو دلوں کو قریب کرنے کے لیے جھوٹ بولنا بھی سواب ہے دو دلوں کو قریب کرنے کے لیے جھوٹ بولنا بھی سواب ہے یار بتائیں اور جھوٹ بولنا کبھی بندے کو کافر کر دیتا ہے ان منافقین رسول علیہ کو کھڑے ہو کر کہا ہم ایمان کے معاملے کہ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں. رب تعلوم کافر اب یہ جھوٹ بندے کو کافر کر رہا اب اسی طرح کر کے کچھ مقام جنگ کے اندر بھی اجازت ہے خلاف واقع بات کرنے کی اور اپنی بیوی بی کے ساتھ بھی ہے نہیں یہ نا ہو کہ اسے کہے جی کل تر لیے بیڈ آ جائے گا پرسوں فرانی سے آ جائے گی بعد میں کہے وہ تو میں نے ویسے شغل لگایا تھا تیرے ساتھ نہیں ہاں اسے خلاف واقع بات کرنا مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے ایسا وہ جناب بیوی اس کی منہ بنا کے بیٹھی ہے ویسے اسے خوش کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ کہے کہ میں جب دیکھتا ہوں تو میرے دل کی حالت ہی بدل جاتی ہے بھائی واہ واہ واہ کیا کمال کرتی ہے تو تیرے جیسی سونی میں نے دیکھی نہیں کہی اس طرح کی بات کر دینا ہاں اس جیسی سونی کہیں نہیں ہوتی لیکن یہ کہنے کی اسے اجازت ہے اسے خوش کرنے کے لیے ہاں میں ایک بندہ کہہ دے نا سارا دن سکون سے گزرتا ہے یہ بھی ویسے بڑا اچھا نسخہ ہے کہ نہیں اچھا رفتار نے ارشا فرمایا جی دیکھیں یہاں منافقین کے جھوٹ کو ننگا کیا گیا اور ان کے جھوٹ کو کفر قرار دیا گیا کیا قرار دیا رب رفتارا نے کفر قرار دیا آگے دیکھیں جی رفت بارک وطار ارشا فرمایا اب جو بندہ منافک ہو جائے نا جی ربت بار ہوتا ہے اس سے شعور چھین لیتا ہے وہ پھر ایسی ایسی باتیں کرے گا بہکی بہکی پاگلوں والی ان کو آپ دیکھ لیں بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے تھوڑی ہوتی تو تھوڑا ہوتا ہے زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ ہوتا ہے بتائیں کیا بات ہے این ٹماٹر دو سو روپے درجن اور آلو سو روپے کلو یہ انڈے سو روپے کلو اب جیسے ہم کو یہ نہیں پتا بھی کون چیز درجوں میں بکی جب کون سی چیز عددی ہے اور کون سی چیز مضمونی ہے کیا چیز وزن کر کے بیچی جاتی ہے کون سی چیز گن کے بیچی جاتی ہے وہ بھی ہمارے ہاں جناب رہنما بنے ہوں یہی تو وجہ ہے نا وہ پھر جناب اماموں بھی باندھ لیں گے مسلمانوں کے پاس آئیں گے ہندوؤں کے پاس جائیں گے مورتیوں پہ دودھ بھی چڑھا دیں گے کیا ایمان ہے ان کا بھی ویسے اے یہی فرمائن ہے کہ مناسب دونوں طرف قدم رکھتا ہے دونوں طرف چلتا ہے ادھر بھی ادھر بھی دو منہ والی چھری ہوتی جیسے ادھر بھی کاٹتا ہے ادھر بھی کاٹتا ہے دونوں کو لگا کر رکھتا ہے ساتھ. رب تبارک و تعالی دیکھیں منافقوں کا دوسرا عیب کیا ہے اللہ اکبر میں جب انہیں کہا جائے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے ابو بکر عمر عثمان اور علی لائے ہیں یہاں ال مفسرین نے فرمایا کہ اناس سے مراد یہی چار ہیں کون ہے یہی چار ہیں میں کہ ان چاروں جیسا ایمان لاؤ مناسبین کو جب کہا جائے تو ان چار جیسا ایمان لاؤ تو کیا کہتے ہیں کالو انو کبام ہم ان جیسا ہی مان لیں جیسے کوفی مان لائیں بتائیں بھائی رب تبارک و تعالی محبوب السلام کے ان چاروں یاروں کے ایمان کو معیار قرار دے رہا ہے رہا نا کہ یہ ایمان ہوگا تو قبول ہوگا ابوبکر نافض نافض جیسا ایمان ہو تو قبول ہے قبول دا دا قبول عمر جیسا ایمان ہو تو قبول ہے عثمان علی جیسا ایمان ہو تو قبول ہے لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کھر ایمان جن کو رب کھر کہے جن کو رب سچا فرمایا یہ سچے مومن ہیں انہیں منافق بیوقوف کہہ رہا ہے منافع بیوقوف کہہ رہا ہے آج کے دور میں بھی جو علماء حق ہیں لبرل سیکولر سارے انہیں بیوقوف کہتے ہیں کہتے ہیں یہ تو سائنس کی ترقی نہیں کرنے دیتے یہ تو ہمیں قدم نہیں اٹھانے دیتے بھی انہوں نے کون سے تمہاری ترقی پہ پاؤں رکھا ہوا ہے کرو جہاں جاتے ہو مرو جاؤ تم ہم نے کون سا روکا تمہیں بھائی لوگ بھی آج کے دور کے منافق جو ہیں آپ جس بندے کو دیکھیں وہ لما حقہ کو بے وقوف کہہ رہا ہے یقین کر لیں عبداللہ بن بین کا سگا بیٹا یہ عبداللہ اپنے دور کا وہ اپنے دور کا عبد اللہ بین کیوں جن لوگوں کو اللہ تبارک تعالی میں یار ایمان قرار دیا محبوب علیہ صاحب کے چار یاروں کو ہیں انہیں یہ بیوقوف کہہ رہے ہیں انہیں یہ احمق کہہ رہے ہیں اور وجہ پتا کیا تھی اللہ اکبر وجہ یہ تھی آج بھی وہ وجہ پائی جا رہی لوگوں میں وہ بھی میں بیان کرتا ہوں اس وقت وجہ جو بیان کرتے تھے کہتے تھے دیکھیں انہیں نہ تو اپنے مال کی فکر ہے نہ بچوں کی فکر ہے نہ اپنی جان کی فکر ہے جس طرف رسول علیہ شام کہیں کہ ادھر جانا لڑنے کے لیے ادھر بھاگ پڑتے ہیں نہ مال کی فکر کھجورے پکیں ہوئی یہ وہاں جا رہے ہیں بتائیں بھائی یہ کیا ہوا بھائی کھجورے پکی یہی چھوڑ کے جا رہے ہیں اور پورا سال کیا کھا گئے یہ باتیں منافق کرتے تھے رسول گرمی کا موسم ہے نا سخت گرمی ہے اور کھجورت پک چکی ہیں آکل صحابہ کو فرمایا کہ چل رہے ہیں تیس ہزار سے زائد صحابہ حضور کے ساتھ روانہ ہو گئے بتائیں بھائی تیس ہزار سے زائد صحابہ روانہ ہو گئے حضور کے ساتھ نہیں رکے وہاں تو منافقوں نے کہا کیا کہا دیکھیں جی نہ اپنی جان کی فکر ہے نہ مال کی فکر ہے نہ اپنے بچوں کی فکر ہے اپنے گھروں کو بھی چھوڑ گیا اکیلا اور کھجورے پکی بھی چھوڑ کے چلے گئے اپنی جان وہاں کھپانے کے لیے چلے گئے انہیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے اب دیکھیں رب تبارک کو تعالیٰ کیا فرماتا ہے محبوب کے صحابہ جو ہیں ان کے پاس عقل نہیں ہے ان کے پاس عقل نہیں ہے رب تبارک و تعالی نے صحابہ کی تحسین کہتا ہے رب کسے پاگل کہتا ہے رب کسے کا کہتا ہے انہوں نے کہا کہ انہیں اپنے نہ مال کی فکر ہے نہ جان کی نہ اپنے بچوں کی فکر ہے محبوب علیہ کے صحابہ کا خیال یہ تھا کہ یہ دنیا رہنے کی ہے بلا یہ کو سارا کچھ تو ہے آخرت میں زندگی تو آخرت کی ہے اللہ اللہ <الْحَيَوَان> آخرت کی زندگی جینے کی ہے بس صحابۂ کرام دنیا کو اپنے سمجھا ہی نہیں اپنی جان کی پرواہ کی ہی نہیں اپنے بچوں کو کچھ نہیں سمجھا انہوں نے انہوں نے کچھ سمجھا ہے سب سے بڑا کسی چاہے سمجھا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو سمجھا ہے آآ بس کہا کہ مالک کا حکم آ گیا ہے بس اب قدم پیچھے نہیں ہٹنے آگے ہی جائیں گے بس, آآ بس آآ تو آج کے لوگ جو ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ مولیوں کے بارے میں علما کے بارے میں بھائی آپ کون سی باتیں کرتے ہیں صرف دنیا ہی تھوڑی ہے دین صرف دین ہی تھوڑا ہے دنیا کو بھی چلاؤ ساتھ اسے بھی لے کے چلو اچھا کسی کو کہا جائے اپنے بچوں کو عالم بناؤ تو فوراً سے پہلے مولوی جزیہ نکال کے لائیں گے دیکھیں جی ہر بندے پر عالم بننا بھی تو فرض نہیں ہے نا ہے فرض ہر بندے پر عالم بننا کسی علاقے میں ایک عالم ہو جائے تو کافی ہے اچھا ہم کہتے ہیں اگر ہر بندے پر عالم بننا فرض نہیں ہے بات تمہاری ٹھیک ہے ہمیں اتفاق ہے لیکن یہ بھی تو بتاؤ نا انگریز کے سکول میں ہر بندے پر جانا کون سا فرض ہے ایک گھر میں پانچ بچے تو پانچوں سکول میں ایک گھر میں دس بچے تو دسوں سکول میں یہ کہاں سے فرض ہوا ذرا یہ بھی تو بتاؤ یہاں چپ ہے جواب ان کے پاس کوئی تو پیار محترم بھائیو دیکھیں جی رفت بار کو اتار نہیں چاہ فرمایا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس جب یہ کہا جائے کہ ایمان ابو بکر و عمر و عثمان و علی ایمان لائے ہیں تو قالو یہ کہتے ہیں کہتے ہیں, کہتے ہیں ہم ایسے ایمانا جیسے بے وقوف ایمان لائے ہم ایمان ہی لاتے ہیں ہم نہیں مانتے ان کی طرح ہاں ربت مارک نے کیا ارشا فرمایا فورن رب نے جواب دیا محبوب کے صحابہ کی بات آئی نا رب بھی بول پڑے یار رب بھی قرآن نظر کر دے محبوب کے صحابہ کی بات آئے تو اور یہ پاگل کون سے تعالی نے اللہ خود محبوب کے صحابہ کا دفاع فرماتا ہے ہاں اللہ خود صحابہ کا دفاع فرماتا ہے تو بتائیں گے وہ جو رب بارک و تعالیٰ دفاع فرمائے محبوب کے صحابہ کا یہ آئے مبارک واضح بتا دے اور رب بارک و تعالیٰ نے اللہ کہ بتایا آج مولوی تقریر کرتے ہیں نا کہتے ہیں جی جب ولیوں کی شان کی بات آئی تو اللہ میں نے علا علا اللہ. کہا جب ولیوں کی شان کی بات آئی اللہ ہے نا محبوب کے صحابہ کی ناموز کی بات آئی وہاں بھی رب نے اللہ فرمایا ہے اور وہاں اللہ اللہ میں کہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیا میں نے کہا یہ زہر میں رہے اس امت, کے اس امت کے رسول اللہ علیہ کے کے امت کے سب سے پہلے اولیاء کی جماعت محبوب علیہ کے صحابہ کی جماعت भाँ ہے भाँ سب سے پہلے ولی ہیں سب سے پہلے اولیا وہی میں نے کہا جن کو تم نے بھنگی ترسیوں کو ولی بنا رکھے نا کوئی مچھندر ہے کوئی کتوں والی سرکار ہے کوئی بلوں والی سرکار ہے میں نے کہا جن کے اپنے بندوں والے نام ہی نہیں ہے اللہ دن ایک تصویر مجھے کسی بندے نے بھیجی وہ کسی حکومتی بندے کا کتا تھا وہ مر گیا اس کا مزار بنایا گیا ہے اس کے اوپر لکھا ہے لکھا ہے سرکاری کتا مزار مبارک سرکاری کتا بتائیں بھائی من منظال جہاں شیطان تصیر کی قبر پر عاشق رسول لکھا ہو شیطان تصیر کی قبر پر عاشق رسول لکھا ہوا ہے بتائیں اللہ و اکبر رفت بار میں خبردار پاگل بھی یہی ہے احمد بھی یہی ہے وَلَا <يَعْلَمُون> لیکن ان کے پاس بھی کلّہ ہے ان کے پاس علم نہیں, نہیں ہے تو جو بندہ صحابہ کرامل مردوان کے بارے میں اس طرح کی بات کرے وہ عالم نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہو سکتا آج بھی کئی سارے لوگ جو ہیں وہ کالے ہوں یا دوسرے ہوں آکل صاحب السلام کے صحابہ کے بارے میں ایسی بکواس کرتے ہیں جی جگہ جگہ جناب کہتے پھرتے ہیں اسلام کے صحابہ کے بارے میں رب تبارک تعالی نے واضح فرما دیا میں قیامت مت تک کے لوگوں کان کھول کے سن لو جو بھی بندہ میرے بابوب کے صحابہ کے بارے میں کہے رب کا قرآن فتوا دیتا ہے وہ پاگل ہے وہ کون ہے وہ پاگل ہے اسے عقل نہیں ہے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق تھا